السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام وقفا وسلات وسلام بعد اما بعد فاعوذ ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید فد قرونی ادکر کم وشکرولی ولاک فرون تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میرا شکریہ ادا کرو اور میری نہ نہ کرو اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو باتیں فرمائی ہیں ایک اللہ کو یاد کرنا اور دوسرا اللہ کا شکریہ ادا کرنا قرآن بعد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا ذکر اللّہ ہی اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کا ذکر ہے یا ایلین آ من ذکر اللہ ذکراً کثیرہ اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو اس جگہ بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فد مجھے یاد کرو اس کا مطلب زبان سے بھی مجھے یاد کرو اور اپنے دل اور عمل سے بھی اس کا اظہار کرو ذکر الہی کی بہت زیادہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسی مثال زندہ اور مردہ کی ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان خوش قسمت ہے جسے ذکر کرنے والی زبان مل جائے جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا ایسے بندے کے متعلق صورتح میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من آرضا ان ذکری فن زن کا ونحشره یوم القیامت عاما قال رب ربلی محشر تنی مقد وقد تو بصیرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے مجھے یاد نہیں کرتا اس پر میں دو قسم کے عذاب مسلط کرتا ہوں ایک عذاب دنیا میں اس پہ مسلط کرتا ہوں اور ایک عذاب اسے آخرت والے دن دوں گا دنیا میں کیا عذاب فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً کا اللہ اس بندے کی زندگی اس پہ تنگ کر دیتے ہیں اس کی معیشت اس کا ریزک اس کا کاروبار اس پہ تنگ کر دیتے ہیں اور اس کی مثال آپ خود آج کے دور میں دیکھیں گی کہ گھر میں ہر فرد کمانے والا ہے لیکن اس کے باوجود کیا جملہ سننے کو ملتا ہے کہ کیا کریں برکت ہی نہیں ہے یہ برکت کیوں نہیں پہلے ایک ایک کمانے والا ہوتا تھا پورا پورا گھر کھانے والا ہوتا تھا اب سارا سارے افراد کمانے والے ہیں لیکن برکت نہیں اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی دنیا میں ہی فعن لہو معیشت کا ہم نے اللہ کی یاد سے منھ مو موڑا تو اللہ رب العزت نے ہماری معیشت ہم پہ تنگ کر دی آخرت میں کیا عذاب ہوگا آخرت کو جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو کے اٹھے گا کہے گا اللہ یہ کیا ہو گیا دنیا میں تو میں اچھا بلا دیکھتا تھا اب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اللہ فرمائیں گے دنیا میں رہ کے تو نے میرے ذکر سے اعراض کیا مجھے یاد نہیں کیا آج میں تمہیں بھول گیا فض قرونی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا جو بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں وزاکری اللہ کثیر وزاکرات ذکر کرنے والے مرد کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں مغفرتوں اجر ناظیمہ ایسے او ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے پھر فرمایا وشکرولی میرا شکریہ ادا کرو ولا تقرون نہ شکریہ مت کرو دیکھیں اگر ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں گے ویسے بھی اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اللہ نے بن مانگے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا کہ دنیا مت اللہ لا تحسوها اتنی اللہ نے نعمتیں دی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرتے تو وہ نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی تو پھر حق تو بنتا ہے نا کہ اس اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے اس نے بن مانگے اتنا کچھ عطا کیا ہم مانگتے ہیں پھر بھی عطا کرتا ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم میرا شکریہ ادا کرو نہ شکری نہ کرو ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں من شکر انما یشکرولی نفسی جس نے شکریہ ادا کیا اس کے اپنے نفس کے لیے ہے ومن من کا ان ربی غنی کریم اگر تم نہ شکری کرو گے تو میرا کیا میں تو بڑا بے پرواہ ہوں ایک اور جگہ فرمایا ماں فعل اللہ بداب ان شکر تم تم اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ ان شکر تم لا شکر کرنے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان پہ اللہ کا شکریہ اگر ہم ادا کریں گے تو اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ نعمت اللہ مزید عطا کر دیں گے لا ان شکر تم شکریہ ادا کرنا تمہارا کام ہے اور تمہیں مزید دینا میرا کام ہے یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فد تم مجھے یاد کرو اد میں تمہیں یاد کروں گا وشقرولی اور میرا شکریہ ادا کرو وہ اللہ تقفرون شکریہ نہ کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ذاکرین ذاکرات میں شامل فرمائے شاکرین شاکرات میں شامل فرمائے آمین و آخر ان الحمد رب العالمین